وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الغجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى اور وہ شخص جو سرکش ہو گیا اور اس نے دنیا کو ترجیح دی اس کا ٹکانہ آگ ہوگا اور وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے دل کو خواہشات سے روکتا رہا اس کا ٹکانا جنت ہوگا دوبارہ سمجھیں جو پہلی سطر ہے وہ اگلی کی ایک ایک چیز کے مقابلے میں ہے پہلی آیت میں شروع میں کیا فرمایا فام آ منتاگا جو سرکش ہوا دوسری میں کیا فرمایا خوف مقام رب رب سے ڈر گیا جو اکڑتا ہے سرکش ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں وہ جو ڈر جاتا ہے پہلی میں آسر الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی اور دوسری میں اپنے دل کو خواہشات سے روکتا رہا فن الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى یہ خلاصہ ہے پوری زندگی کا مشن ہے پوری زندگی کے تمام احوال کا خلاصہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں پرو دیا ہے کامیابی کا مشن بھی ہے ناکامی کا مشن بھی ہے تو جو شخص اللہ کے سامنے اکڑتا ہو اور دنیا کو ترجیح دیتا ہو وہ آگ میں جائے گا اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہو اس سے ڈر جاتا ہو اور دل کو خواہشات سے روکتا ہو وہ جنت میں جائے گا فرما منتا کا جو سرکش ہوا سرکش کون ہوتا ہے جو بات نہ مانے اللہ تبارک کا تعالیٰ کی بات نہیں مانتا ربع الجلال علام کے احکام اور فرامین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کہتا ہے بندے آ یہ کہتا ہے میں نہیں آ رہا آپ کے بیٹے جس طرح ہوتے ہیں ایک بیٹے کو آپ کہتے ہیں آ جا وہ فوراً آ جاتا ہے دوسرا دو تین بار کہتے ہیں تو آ جاتا ہے تیسرا صاف انکار کر دیتا ہے میں نہیں آ رہا اسی طرح ایک شخص ادان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتا ہے دوسرا دوسری رقم میں پہنچتا ہے تیسری میں کبھی دوسری میں کبھی تیسری میں کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بے جماعت اور تیسرا وہ آتا ہی نہیں ان دونوں کی طاعت میں فرق ہے اور جو باغی ہے اس کی بغاوت کا فرق ہے اللہ تبارہ کا و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے وما خلق تجنول ان سا اللہ اور دوسرا مقصد حیات یہ بیان کیا ہے کہ ہودی ارسلہ رسول بالحدا دین الحق لی دین کل اللہ وہ ہے جس نے سچا دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے تو جو مقصد حیات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہی وہ ہمارا ہونا چاہیے ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے نا حج کا طریقہ نبوی ہونا چاہیے تو پوری زندگی کا مقصد بھی نبوی ہونا چاہیے, چاہیے علیہ سلاۃ وسلام تو ان کا مقصد حیات کیا ہے کہ یہ دین سارے دینوں پر غالب آ جائے ہمارا مقصد حیات بھی جس کو آپ کہتے ہیں اسٹریٹجک ویژن جس کو آپ کہتے ہیں الٹیمیٹ ویژن وہ ہمارا زندگی کا یہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارہ کا وطالعہ کو خوش کریں عبادت کر کے اور اس عبادت کو ان لوگوں پر بھی نافذ کرنے کے لیے غلبہ دین کی تحریک میں اپنا کردار پیش کریں جو لوگ اس دین کو نہیں مانتے ان پر دین غالب آ جائے شیطان کی ہر چند کوشش ہے کہ آپ کو آپ کے اصل مشن سے دور کر دیا جائے آپ کو اصل مشن سے دور کر دیا جائے اور آپ کو ادھر ادھر کے کاموں میں الجھا دیا جائے یہ بنیادی بات ہے وہ کیسے الجھا سکتا ہے اس کے الجھانے کے کئی طریقے ہیں قابل احبار سے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو یہ تقوا کیا ہے تو کہا کبھی جنگل سے گزرے ہو کیسے گزرتے ہو جھاڑیوں سے کانٹوں سے بچ بچا کر کے کپڑے سمیٹ کر کے نکلتے ہو کہ کہیں الجھ نہ جاؤ تو ایسے ہی دنیا میں الجھانے کی بہت چیزیں ہیں ان سے اپنا دامن سمیٹ کر کے اپنا سیدھے راستے کی دھن سوار ہو اور آپ نکل جاؤ یہی تکوا ہے اللہ کا خوف تو کنفو سکم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بچاؤ اس کی اس کا طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے وہ ام امن خوف مقام رب ون نفس انل ہوا اللہ سے ڈرتے رہو اور دل کو خواہشات سے روکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا کہ خبردار جسم میں ایک بوٹی ایسی ہے صالح الجسد کلو الحی القلب فرمایا وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور اس کا نام دل ہے دل آپ کا اسٹیئرنگ ہے دل آپ کی عبادات پر لکھا ہوا ایڈریس ہے اگر آپ کی نماز شروع اللہ کی ہے اور دل غیر اللہ کی طرف ہے تو عبادت ادھر مڑ جاتی ہے آپ توحفہ ہدیہ بھیجیں کسی کو اور ایڈریس پڑوسی کا لکھ دیں تو آپ کے والد کو نہیں ملے گا تو یہ دل اس کا معاملہ بہت عجیب ہے یہی ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے امام من خوف مقام رب اللہ سے یہی ڈرتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ات ہونا میری طرف دیکھو ات تک ہونا ات ہونا ات تک ہونا اللہ کا خوف یہاں ہوتا ہے پسلیوں پر اشارہ کیا یہاں اللہ کا دل ہوتا ہے نوز باللہ یہاں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں ان نہ تعمل ابصار کن تمل قلوب الطیف صدور ان کی آنکھیں نبینی نہیں ہوئی ان کے وہ دل نبینے ہو گئے ہیں جو سینے میں ہوتے ہیں یہ قرآن کی آیت اور وہ حدیث دونوں بتاتی ہیں کہ دل کا معاملہ ہے میڈیکل والے ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے سب نہیں پہنچ سکے ہو سکتا ہے کوئی پہنچ گیا ہو وہ ابھی تک یہی ہے کہ دل کا کام صرف پمپ کرنا ہے اور کچھ نہیں لیکن قرآن نے سراہت کی ہے کہ جو سینے میں ہے وہ نہ, بھی نہ ہو گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو میرے عزیز بھائیوں جس کا دل اللہ سے ڈر گیا ربع الدل علیہ کرام کا خوف دل میں آ گیا امن خوف اور مقام عرب اس کے دل سے ساری کائنات کے خوف نکل جاتے ہیں وہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا کتنے لوگوں نے ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا ہوتا ہے اس کو کاٹ دو کہا نہیں میں بیمار ہو جاؤں گا گلے کا تاویز کاٹ دو کہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں گا فلاںنوس آ گیا تھا تو مجھے یہ پریشانی ہو گئی سپر سٹیشنز یہ, یہ اس چھت پہ فلاں کوہ بیٹھ گیا تھا تو یہ مسئلہ ہو گیا ہاتھ میں کھجلی ہوئی تو وہ ہو گیا اور بس اوقات بڑے بڑے پڑے لکھے بڑے بڑے صدر اور وزیر اعظم وہ جا کر کے قبروں میں بابوں سے ڈنڈے کھاتے ہیں اس لیے وہ ہر چیز سے ڈرتے ہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو ہر چیز سے خوف ہوتا ہے اللہ کا خوف ہو تو اللہ بندہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے پھر اللہ کا خوف اس کا ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے فرمایا ہے جاللہ کو فرقان اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان کی قوت ادا فرمائے گا فرقان کی قوت کیا ہوتی ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہو ڈسیزن پاور کتنی بار موقع کا فیصلہ بڑے فائدے دے دیتا ہے اور موقع پر فیصلے میں ہیزیٹیشن انسان کو بہت دور لے جاتی ہے موقع نکل جاتا ہے تو موقع پر فوراً فیصلہ کرنے کی قوت یہ فرقان ہے نفع اور نقصان میں فرق کرنے کی قوت حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت فرقان ہے فرمایا ہے جائے اللہ فرقان اگر تم اللہ سے ڈرنے لگ جاؤ ہم تمہیں یہ والی پاور اتا فرمائیں گے تیسرا فائدہ فرمایا ہم تمہاری زندگی کے سارے کام ہی درست کر دیں گے یادین عامن تک اللہ وکول کولن سدیدہ یوسلکم آما رقم فرمایا اللہ کے لوگو مومنو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو یا اللہ اگر ہم آپ سے ڈرنے لگ جائیں ہمارا دل آپ کے خوف سے معمور ہو جائے تو کیا دے گا فرمایا یو سلح لکم, لکم باقی سارے کام ہم ٹھیک کر دیں گے یا اللہ آج ہم آپ سے ڈرنے لگ گئے اور جو پہلے پاپ کیے ہیں ان کا کیا بنے گا فرمایا وگ فر لکم وہ بھی ہم معاف کر دیں گے تب بتاؤ یہ اللہ کا خوف ماضی کی بھی اصلاح کرتا ہے حال کی بھی اصلاح کرتا ہے اور استقبال کی بھی اصلاح کرتا ہے کتنی بار آپ کے دفتر میں آپ کے ماتحت عورتیں آ جاتی ہوں گی ڈاکٹر کے پاس مریضائیں یا نرسیں آ جاتی ہوں گی کتنی بار خلوتیں ہو جاتی ہوں گی لیکن اللہ تعالی کا خوف جس کے پاس ہے آدم زادے کی کوئی نگرانی نہیں کر سکتا اللہ کہ خود اپنی نگرانی کر لیں اگر مسجد کے واشروم میں کسی کی قیمتی گھڑی نہاتے وقت رہ جائے وضو کرتے وقت رہ جائے تین دن بعد یاد آئے کہ وہ تو مسجد میں رہ گئی تھی کوئی دنیا کی طاقت وہ واپس لا سکتی آئی ایس آئی لا سکتی ایم آئی لا سکتی پولیس لا سکتی کس پہ کیس کرو گے مسجد میں رہ گئی کس کی انویسٹیگیشن کرو گے کوئی طریقہ نہیں کہ آپ کی گھڑی واپس آ جائے صرف ایک طریقہ ہے کہ جو اٹھانے والے کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو وہ واپس آ جائے گی تو اللہ کا خوف وہاں کام کرتا ہے جہاں دنیا والے سارے فیل ہو جاتے ہیں فرمایا میں یوس لہلا کم سارے آمال درست کر دیں گے آپ مزدوروں پر فور مین فور پر نگران اور پھر اوپر مینیجر بٹھاتے ہیں وہ اس کی نگرانی کرتا ہے وہ اس کی کرتا ہے اس کے باوجود کرپشن ہوتی ہے لیکن اگر ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا وقت پورا دینا ہے جو وقت مجھ سے لیا گیا ہے مزدوری جس کی ملتی ہے وہ میں نے پورا دینا ہے اس پر کسی نگران کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کا کام صاف صاف نظر آتا ہے جب بھی حکمران جتنے بھی کرپٹ ہوں کسی اچھے کام کے لیے انتخاب کریں گے تو اس کا کریں گے کہیں گے کہ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ اللہ کا خوف انسان کی سارے کاموں کی اصلاح کر دیتا ہے اور اللہ کے خوف کا ایک اور فائدہ اللہ نے بیان کیا اور تک اللہ یہ جا اللہ مخرجن وہ یارزکمن حیض اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگیوں سے فراقیاں عطا فرما دیتا ہے آپ کہتے ہیں جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں حالات اس طرح کے ہیں آپ کمپیٹ نہیں کر پاتے اگر آپ حرام پائی نہ کریں سب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے امانتدار کیسے بن سکتے ہیں بات غلط ہے اللہ فرماتے ہیں آپ کو تنگی سے فراخی مل جاتی ہے جہاں تنگی ملتی ہے وہاں حرام کام کر کے فراقی حاصل کرنے کی بجائے تھوڑا سا صبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فراقی عطا فرماتا ہے وہ جو تین غار والے تھے اوپر ان کے پہاڑ آ کر سلائڈ کر گیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے انہوں نے اپنے اپنے اعمال پیش کیے ان میں سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں بدکاری کے بالکل قریب تھا کہ وہ چچا داد بہن کہنے لگی کہ اللہ سے ڈر جا یا اللہ میں تو اس سے ڈر گیا تھا اب آپ اندازہ کرو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کارنامہ کیا صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ سے بچ گیا تیرے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ اتنا بھاری پتھر ہٹا کر کے اس کی تنگی کو فراخی کے ساتھ تبدیل کر دیا فرمایا میں اللہ ہے جا اللہ مخراجا تکوا لاہت اللہ کا خوف اس کا فائدہ یہ ہے اللہ اس کو تنگی سے نکلنے کا رزق کی تنگی ہو بیماری کی تنگی ہو اور کسی قسم کی ڈپریشن ٹینشن ہو اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اپنے اعمال پر غور کریں جہاں جہاں رب کی بغاوت ہو رہی ہے توبہ کریں اور رب الجلال سے ڈر جائیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں چوتھا فائدہ فرمایا وہ یار ہیث ہمسب مت سمجھو کہ میں یہ حرام والی نوکری نہیں کروں گا تو جاب لیس ہو جاؤں گا کھاؤں گا کہاں سے فرمایا اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا قرآن سچا ہے بس اس میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ تبارا و تعالی کے ساتھ ڈیل کرنی چاہیے مردوں والی ایک شخص کو ہم کہتے ہیں یہ حرام والی نوکری چھوڑ دے یہ جائز نہیں ہے وہ کہتا ہے جی میں آلٹرنیٹ کی تلاش میں ہوں مجھے بھی پتا ہے جیسے ہی ملے گی میں چھوڑ دوں گا اللہ اکبر یہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات پہ آپ نے غور کیا یہ کہتا ہے کہ اللہ واسطے چھوڑ دوں اللہ اور دے نا اللہ کا کیا پتا ہے تو اللہ پہلے تو دے پھر میں چھوڑوں گا یہ کہنا چاہ رہا وہ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے جیسے میں آپ سے موٹر سائیکل خریدوں اور آپ کہیں کہ ہاں موٹر سائیکل لے جائیں پیسے آ جائیں گے مسئلہ نہیں تو یہ تو ہوا احترام یہ تو ہوئی عزت یہ تو ہوا وقار یہ تو ہوا اعتماد لیکن اگر آپ کہیں پیسے پہلے اور موٹر سائیکل بعد میں تو یہ اعتماد والی بات ہے یہ وقار والی بات ہے اللہ سے اب کہیں آپ پہلے دو میں بعد میں چھوڑوں گا تو صاف مطلب یہ ہے کہ میں چھوڑ دوں پھر تو دے ہی نہ تیرا کیا پتا وہ یہ کہنا چاہتا ہے ورنہ جو یہ کہے کہ یا اللہ میں تو سے ڈر گیا اور میں نے یہ حرام کام چھوڑ دیا اب تو مجھے اپنی جناب سے عطا فرما دے اللہ تبارک کا تارہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تارہ کا اللہ شیئن جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے اس کو بہتر عطا فرماتا ہے توکر بھی کوئی چیز ہوتی اللہ کا خوف بھی کوئی چیز ہوتی جب دو آپشن ہی نہیں ہے حرام اور حلال میں آپ کے لیے دو آپشن ہی نہیں ہے آپ کے لیے صرف ایک ہے کہ آپ حرام کو چھوڑ دیں اور حلال کو لے لیں یہ ہوگا کہ آپ کو اگر آپ نے لاکھ والی نوکری چھوڑی ہے تو لاکھ والی ہو سکتا ہے نہ ملے لیکن یاد رکھو وہ پچاس ہزار والی لاکھ سے بہتر ہوگی اس لیے کہ آپ کا جتنا پیسہ ہے جتنی کمائی ہے جتنی آمدن ہے تنخواہ ہے یا پرافٹ ہے یہ سارے کا سارا آپ کا اپنا نہیں ہوتا یہ تھوڑی باریک بات ہے بندے سارے سمجھدار میں سے آپ کے پاس کوئی شخص آ کر روٹی مانگتا ہے آپ اس کو روٹی دے دیتے ہیں وہ کھا لیتا ہے وہ روٹی آپ کی تھی تو پھر آپ کی کمائی میں کیوں آئی ہاں آپ کی تھی نہیں اگر آپ کی ہوتی تو وہ کیوں کھاتا اور آپ کی پھر کمائی میں کیوں آئی اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کی آمدن میں اوروں کی روٹیاں بھی آتی ہیں سمجھ آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہل ترزکون تم سرون اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمایا تمہارا رزق اور تمہاری مدد تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. نسائی شریف وغیرہ میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں میرا بھائی آپ کے درس میں بیٹھا رہتا ہے کمائی کرنے نہیں جاتا اور میں کماتا رہتا ہوں اس سے کہیں یہ بھی کمایا کرے آپ نے اس کو کہنے کی بجائے شکایت کرنے والے سے ہی کہا پر میں اللہ اللہ کا تر ذقوبی اس کی وجہ سے تجھے روٹی مل رہی ہے تو اس لیے عزیز بھائیوں اللہ تبارہ کا تعالی آپ کا رزق جو آپ نے کمایا ہے وہ ان کاموں پر لگائے تو وہ آپ کا ہے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال یقول العبد مالی مالی پہ ان مالا ہوں میں مالی صلاح اس کا مال اس کے مال میں سے وہ ہوتا ہے جو تین کاموں پہ استعمال ہوتا ہے جو کمایا وہ سارا آپ کا مال نہیں ہے اس میں سے جو تین کاموں پر استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا ہے ماں اکالا فافنا کھا لیا حدم ہو گیا اور لوسا فابلا یا پہن کر وہ سیدھا کر لیا تیسرا پر جو اس انویسٹمنٹ سے اپنا ڈرائنگ روم بنا لیا اپنا بنگلہ بنا لیا جنت میں <خص> <خص> وہ آپ کا ہے اس کے سوا جو بچ جاتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور آپ کے نزدیک کتنی ہے اس کو کمپیئر کرنا چاہیے آپ کے نزدیک جو آپ کی آمدن لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ ماہانہ آپ کہتے ہیں جی میری آمدن یہ دو لاکھ ماہانہ ہے نوٹ گن لیتے ہیں آپ پورے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ کتنی ہے اللہ تبارہ کاطالہ فرماتے ہیں تمبوال جو تم سود پر پیسہ دیتے ہو لوگوں کو تاکہ بڑھ جائے فلاح عند اہم آپ کے نزدیک لاکھ دیا تھا سال کے بعد سوا لاکھ مل گیا آپ کو تو یہ نظر آیا آپ نے کاؤنٹنگ کر لی سوا لاکھ پورا تھا آپ کے نزدیک وہ سوال لاکھ ہے اللہ کے نزدیک وہ کم ہو گیا ہے فلاح اربو اہم حق اللہ اللہ اس کو مٹاتا ہے وہ بڑھتا نہیں وہاں تم انکات اور جو تم مال اللہ کے واسطے دے دیتے ہو آپ کے نزدیک کم ہو گیا ہے لاکھ تھا بیس ہزار دیا تو اسی رہ گیا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ چیک کرنا کہ یہ اللہ کے نزدیک کتنا ہے اور آپ کے نزدیک کتنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیسہ خرچ کہاں ہوتا ہے اگر تو خرچ ہوتا ہے ادھر ادھر فضول کاموں پر تو وہ پیسہ آپ کا ہے نہیں وہ جیسے آمدن بڑی اللہ نے اتنے بڑے کھڈے نکال دیے کہ چلو اس میں ڈالتے رہو اور خوش رہو کہ میری بڑی آمدن ہے اور بڑا خرچہ ہے اور جو آپ کے ضروریات پہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کا وہ اصل اصل تنخواہ آپ کی وہ ہے تو فرمایا ہو سکتا ہے جو حرام کا کام چھوڑنے پر اتنے پیسے والی نہ ملے لیکن جو اللہ کے نزدیک آپ کی ضرورت تھی اتنی ضرور مل جائے گی انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مختلف اخراجات ہوں فضول قسم کے اس کے پیسے نہ ملے جو ضروری ضروری اس کے مل جائیں گے ہو سکتا ہے پیسہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کی بری عادات ختم ہو جائیں جب حلال کا آئے گا تو اپنے ساتھ برکات لے کر آئے گا پانچواں فائدہ اللہ تبارک کو تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میں تک اللہ یہ جا اللہ من امری جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے سبحان اللہ ایک انسان ہر وقت مجھے پاس ٹائم نہیں میرے پاس ٹائم نہیں میرے پاس ٹائم نہیں جب بھی بات کرو میرے پاس ٹائم نہیں ٹائم نکلتا ہی نہیں دو گھنٹے وہاں دیتا ہوں دو گھنٹے وہاں دیتا ہوں دو گھنٹے وہاں دیتا ہوں یاد رکھو پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بیلنس زندگی گزارنی چاہیے یاد رکھو میٹرک کے پیپروں میں اگر ایک پیپر میں بھی دس نمبر آ گئے تو باقی سب میں پچانوے پچانوے بھی لے لیے تو آپ فیل ہی ہوں گے یہ ان بیلنس زندگی ہے کہ دنیا کا سٹیٹس بنانے کے لیے آپ بہت محنت کریں اور جو باقی پیپر ہیں ان کی آپ توجہ نہ کریں آپ کے والدین وہ آپ کا ایک پیپر ہیں آپ کو ان کی خیر خی کرنی چاہیے آپ کی بیوی وہ پیپر ہے اس کے حقوق اس کی خیر خی کرنی چاہیے آپ کے بچے یہ ایک پیپر ہیں آپ کے پڑوسی ایک پیپر ہیں آپ امت اسلامیہ کے فرد ہیں آپ نے بحثیت ایک امت کا فرد کیا کردار ادا کیا ہے یہ آپ کا پیپر ہے اس میں آپ کو پی پاس ہونا چاہیے پھر ان پیپروں کے آگے سوال کئی ہیں جو شخص پیپروں میں انصاف نہیں کرتا وہ بھی فیل ہو جاتا ہے اور جو پیپر کے اندر سوالوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا وہ بھی فیل ہو جاتا ہے مثلا ایک سوال کوئی لگا رہے تو سارا ٹائم نکل جائے فیل ہوگا نہیں ہوگا بچے اگر آپ کا پیپر ہیں تو بچوں کی صحت کا خیال کرنا ایک سوال ہے ان کے دین کا خیال کرنا دوسرا سوال ہے ان کی تربیت کرنا آپ کو اس بات کی فکر تو رہتی ہے کہ بچہ پیلا پیلا لگ رہا ہے اس کا ایچ بی کم ہو گیا ہے اس بات کی فکر کیوں نہیں لگتی کہ یہ بچے کو قرآن کی عکایت نہیں معلوم اگر وہ کندھے ہلا ہلا کر انگریزی بولے تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اس بات کی فکر کیوں نہیں کہ اسکول میں دعائیں نہیں سکھائی جاتی ہوں. تو آپ ایک پیپر پہ زیادہ وقت لگاؤ گے تو باقی میں فیل ہو جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ کا بھائی بنا دیا جب بھائی بھائی بنائے تھے نا تو حضرت ابو دردا نے کیا کیا اسلام تھا تو ام دردہ یعنی حضرت سلمان کی بھابی اس کی حالت خراب غبار اٹے ہوئے کپڑے گندے بال بکھرے ہوئے کہنے لگے بھابی آپ نے یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے جن کا شوہر گھر میں ہوتا ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوتی جاتے ہی پہلا سوال کہنے لگی اس لیے کہ تیرا بھائی بڑا نیک ہے کتنا ایک نیک ہے کہا ساری رات عشاء سے فجر تک قیام کرتا ہے اور فجر سے لے کر مغرب تک روزے رکھتا ہے اور کبھی نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے نہ اس میں چھٹی ہوتی ہے پریشان ہو گئے ناشتہ کہنے لگے بھائی آپ کا ناشتہ ہے تو ابو دردا آپ کا ناشتہ کہاں ہے میرا تو روزہ ہے کہنے لگے جب تک آپ نہیں ناشتہ کرو گے میں بھی نہیں کروں گا زبردستی ان کا روزہ توڑ دیا ہوں. رات ہوئی تو کہنے لگے یہ آپ کا بستر ہے کہ تو آپ کا بستر کہاں ہے کہ میں تو سوتا نہیں کہ آپ نہیں سوتے تو میں بھی نہیں سو گا زبردستی ان کو سلا دیا پھر آدھی رات کے وقت اٹھے ان کو بھی اٹھایا تھا دونوں نے ادا کی اگلے دن شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جو بھائی دیا تھا یہ صحیح بخاری محدید ہے آپ نے جو بھائی دیا تھا وہ نہ مجھے رات کا قیام کرنے دیتا ہے نہ روزے رکھنے دیتا ہے فرمایا وہ کیا لاجک پیش کرتا ہے اس بات کی بندہ تو اچھا ہے نیکی کا کام سے روکنا تو نہیں چاہیے کہنے لگے وہ کہتا ہے ان نلے زوج کا آلے کا حقن و ان نالے جارے کا آلے کا حقن و ان نالے جسد کا آلے کا حق وہ ان نالے رب کا آلے کا حق کل حق حق تیری آنکھوں کا حق ہے سو جایا کر تیرے جسم کا حق ہے آرام کیا کر بیوی بی کا حق ہے ادا کیا کر پڑوسی کا بھی حق ہے اور رب کا بھی حق ہے یہ سب پیپر ہیں ان سب میں آپ منیمم پرفارمنس پر پہنچو گے تو پاس ہو گے ورنہ فیل ہو جاؤ گے تو اللہ کے حق کو دوسرے حقوق پر ترجیح دے کر باقی حقوق غصب کر لینے والا ناکام ہو رہا ہے اور دنیا کے حق کو دنیا کے میرٹ اور اسٹیٹس کے حق کو آپ مینٹین کر کے اللہ کے حق پر چڑھا دو اور بچوں کی تربیت خراب کر دو تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی کامیابی یہ سارے پیپروں میں پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے یاد رکھو اگر سب پیپروں میں پچانوے نمبر لیے اور ایک میں دس لیے فیل ہو جاؤ گے نمبر آپ کے بہت ہوں گے ہو سکتا ہے ڈویژن فرسٹ بن رہی ہو مگر فیل ہو گئے لسٹ فیل والی میں آؤ گے اس لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے کام آسان ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بیلنس زندگی گزارتا ہے آپ نے کبھی دیکھا ایک شخص کہہ رہا ہوتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں بچا اور میں بھاگا بھاگا گیا اور ڈاکٹر کو دکھانا تھا تو ٹیسٹ سارے گھر بھول گیا اور وہاں سے نکلا رش بہت تھا تو بینک میں بل جمع کرانا تھا تو میں لیٹ ہو گیا بینک بند ہو گیا میں تو گھومتا ہی رہا اور کچھ بھی نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جس شخص کو ملنے گیا اس کا گھر تھوڑا آگے تھا تو سوچا کہ ادان ہو گئی نماز پڑھ لوں نماز پڑھی تو ادھر وہ بھی نماز پڑھنے آیا ہوا تھا اس کو مل لیا میں واپس آ گیا یہ آپ کے جو مسئولین بھائی ہیں ان کو بھی وہ ساری مصیبتیں چمٹی ہوئی ہیں جو آپ کو چمٹی ہوئی ہیں ان کو بھی خواہشات لگی ہوئی ہیں ان کے بھی بچے ہیں ان کا بھی سب کچھ ہے مگر یہ سب کچھ کو مینٹین کر کے اللہ واسطے بھی وقت نکال رہے ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کا ناتل تو ہم ہوں فرمایا کہ جس شخص کی زندگی کا مقصد آخرت بن جائے جس شخص کی زندگی کا مقصد آخرت ہو جمع اللہ علیہ شم اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے جمع اللہ علیہ شم لہو و جا اللہ نہیں اللہ اس کے معاملات کلوز کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے گنا لکھ دیتا ہے کہ میں بڑا گنی ہوں مجھے کوئی فکر نہیں مجھے مزید نہیں چاہیے اللہ تیرا شکر ہے جب بھی پوچھو الحمدللہ میں بڑا اچھا جا رہا ہوں ہوگا بھلے کنگلا لیکن کبھی نہیں اس سے سنو گے جی حالات بڑے خراب جا رہے ہیں اور کچھ بنتا نہیں ہے یہ نہیں کہے گا ہر وقت کہے گا اللہ میں تو ہزاروں کروڑوں لوگوں سے اچھا ہوں میری حالت بڑی اچھی ہے میں بڑا اچھا جا رہا ہوں اور میں اللہ کے فضل سے بڑا بادشاہ ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں اور اللہ اس کے معاملات کلوز کر دیتا ہے اور من کہاں دنیا ہمہو ہم جس کا مقصد حیات دنیا بن جائے شتت اللہ علیہ ام رہو اللہ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے وجہ الفک رہو بین اے اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری لکھ دی جاتی ہے ہر وقت یہی کہے گا بنتا کچھ نہیں بچتا کچھ نہیں حالات بڑے خراب ہیں اب جانتے نہیں ہو یہ ان کی حکومت کے آپس میں لڑائیوں سے کتنا نقصان ہو رہا ہے ٹائم نہیں ملتا معاملات اللہ بخیر دیتا ہے یہ کام وہاں جا کر کرو دوسرا وہاں جا کر کرو تیسرا وہاں جا کر کرو وہ بھاگتا ہی رہتا ہے بھاگتا ہی رہتا ہے اور اس کا کام پھر بھی ادھورا ہی رہ جاتا ہے اور اب کے سامنے پیش ہوگا اللہ پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو یہ میں تو بھاگتا ہی رہا ہوں تو میرے بھائیوں معاملات کو کلوز کر کے ان پیپروں پر غور کرنا جو ہمارے چھوٹ رہے ہیں یہ کامیابی ہے ادھر کیا کہا وہ من منخواہ مقام رب ون نفسا انل ہوا اللہ سے ڈر گیا اور اپنے دل کو خواہشات سے روکا یاد رکھو دل تو بہت کچھ مانگتا ہے جو نظر آئے مانگنے لگ جاتا ہے بچوں کی طرح ہوتا ہے یہ آپ بچے کو لے جاؤ کسی دکان پر جس گاڑی میں بچے ہوں وہاں وہ بیچنے والے آ جاتے ہیں دیکھا کبھی کوئی ٹافیاں بیچ رہا ہے کوئی کھلونے بیچ رہا ہے وہ کس گاڑی کے پاس جائے گا جہاں بچے ہوں جہاں بڑے ہوں وہاں کھلونے لے کر وہ کیوں جائے گا وہ بھاگا بھاگا بچوں والی میں جائے گا بچے کہیں گے ابا ابا یہی لینا ہے میں نے ابا ابا میں نے یہی لینا ہے شور کر دیں گے وہ مجبور ہو کر لے لے گا اور یہی اس کی ٹیکنیک ہے بیچنے کی یہ دل بچوں کی طرح ہوتا ہے جو دیکھے مانگنے لگ جاتا ہے جس طرح آپ بچے سے کہتے ہو بیٹے نہیں نہیں بیٹے یہ نہیں میں اس سے اچھی لے دوں گا یہ نہیں برف کا گولہ بیچنے آ گیا ابا اب یہ لینا ہے نہیں بیٹے یہ گلا خراب کرتا ہے یہ نہیں میں اس کو آپ کو کوئی اور اچھی چیز لے دوں گا اسی طرح اپنے دل کو منع کرنا پڑتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوکا او کم اوپر مت دیکھا کرو نیچے دیکھا کرو ہوا اجدارو اللہ تزدر نیچے دیکھو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کی نقدری نہیں کرو گے نیچے دیکھو گے تو آپ سے غریب تر نظر آئیں گے تو دل کیا کہے گا کہ یہ غریب مجھے بنا دو وہ اس نے تو جو دیکھے گا مانگنا ہے بات سمجھے جب غریب نظر آئیں گے بیمار نظر آئیں گے تو کیا کہے گا یہ مجھے بنا دو وہ تو نہیں کچھ بھی کہے گا وہ تھم جائے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن تو نہن سیارت القبر فضور نہ تو تک قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو اس سے آخت یاد آتی مریضوں کی زیارت کرنا قبروں کی زیارت کرنا اس سے دل تھم جاتا ہے غریبوں کی زیارت کرنا اگر آپ کی بیوی آپ کو زیادہ پریشان کر رہی ہے تو کسی غریب کے گھر لے جاؤ اس کو لے جاؤ گریبوں کے گھر وہ جا کر دیکھے کیا صورتحال ہے پھر اس کو سمجھ آئے کہ میں کتنی نعمت میں ہوں میں ان ضرو علا اپنے آپ سے نیچے کی طرف دیکھا کرو اوپر مت دیکھا کرو کیوں دل نے وہ مانگنا ہے جو دیکھتا ہے اور معذرت کے ساتھ بینکنگ سسٹم اور اسکولنگ سسٹم یہ دونوں کم از کم اوپر دیکھنا سکھاتے ہیں بینک کیا کہتا ہے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے چھوڑو کار دیتا ہوں آپ کے پاس جگی ہے مکان ہے بینگلو دیتا ہوں بنا بنایا بینگلو اس کی رینوویشن کے لیے چھ چھ کروڑ تک بینک سود پہ قرضہ دے رہا ہے سٹیٹس مینٹین کرو دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرو اور جو سکولنگ سسٹم ہے اس میں کفر بھی ہے شرک بھی ہے پڑھایا جاتا ہے اس میں بے حیائی بھی ہے پڑھائی جاتی ہے لیکن سب سے خطرناک بات جو اس میں خطرناک باتوں میں سے وہ یہ کہ اس میں سٹیٹس سکھایا جاتا ہے بچے کو خواب آتے ہیں بڑا ہو کر میں یہ کروں گا وہ کروں گا کراچی میں میزان بینک کا جو سربراہ ہے ان کا ایک اپنا ہی سکول ہے جنریشن سکول اس کی بہت زیادہ فیس ہے شاید پچیس ہزار روپے منثلی فیس ہے اس کی بہت بڑا اور بڑا زبردست قسم کا میزان بینک کا وہ اسکول ہے میزان بینک کا سربراہ اس کا اپنا بیٹا پانچ سات سال کا بڑا ڈل رہتا تھا چپچاپ رہتا تھا یہ با بات مجھے ایک کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر نے بتائی ایک دن اس نے پوچھا بیٹے بڑی گاڑی بڑا بینگلو بڑا سکول تو پریشان کیوں رہتا ہے وہ بچے جو پانچ سو کی فیس کے ساتھ پڑھتے ہیں جن کے تن پہ پورے کپڑے نہیں ہوتے وہ جو گلی ڈنڈا روڈ پر کھیلتے ہیں وہ دو کو مارتے اور دو سے چار کھاتے ہیں اور خوش رہتے ہیں اور یہ ہر چیز کے ہر نخرے پورے ہیں اور یہ بڑا ہی پریشان رہتا ہے چپ رہتا ہے بات نہیں کرتا ہوا کیا اس کو بول نہیں رہا تھا بڑی مشکل سے بولا تو کیا بولا ابو اب ہمارا گھر بڑا ہے ٹھیک ہے گاڑی بھی اچھی ہے سب ٹھیک ہے مگر ہمارے گھر میں سوئمنگ پول نہیں ہے وہ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مجھے جب اس ابے نے شکایت کی تو میں نے کہا اس کا سارا نصاب منگواؤ آکسفورڈ کا ادھر ادھر کا نصاب تھا وہ جب منگوایا تو اس میں میں نے دیکھا کہ اس میں پورے وہ نقشے کھینچے ہوئے ہیں کہ ایک بینگلو ہوتا ہے فائیو سٹار ہوٹل میں سیر کرنے جاتے ہیں وہاں ٹھہرتے ہیں اور واپس آتے ہیں بیڈ ہوتا ہے اور سوئمنگ پول ہوتا ہے اور ایک کتا اس کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے اور یہ وہ, وہ پورا نقشہ وہاں کی پوری ثقافت کا جو بچہ پڑھتا ہے ساتھ ہی اوپر دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ہی خوابوں ہی خوابوں میں اس طرح کا بینگلو اور اس طرح کا محل بھی بنا لیتا ہے اور جب کو وہ بنتا ہوا نظر نہیں آتا وہ پریشان ہوتا ہے اور ہمیں یہی مصیبت ہے وہ وقت جو اللہ کے دین کے لیے غلبہ دین کے لیے رب کی عبادت کے لیے دینا تھا جو ہمارا مقصد حیات تھا وہ ہم نے دنیا کو دے دیا اگر ایک پیپر جو معیشت کا پیپر ہے پیسہ کمانے کا پیپر ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر دیا ہے اور باپ کی پیپر ہمارے چھوٹ رہے ہیں اور آج کے بعد آپ نے طے کر لیا کہ ہم نے سارے پیپروں میں پاس ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا اس کو کم کرنا پڑے گا کوئی حرج نہیں آپ جس کلینک میں جگہ جگہ دو دو گھنٹے دیتے ہیں اگر کسی میں نہیں دیتے کسی کو کلوز کرنا پڑ گیا ہے ہمارے مرنے پر سارے کلوز ہو جائیں گے دنیا پھر چلتی رہے گی لیکن آپ نے آپ کو بیلنس کرنا چاہیے ہر وقت دیکھو آپ فلفل فل کر ہی نہیں پائیں گے جب آپ سوتے ہو پھر بھی فون آ رہے ہوتے ہیں واش روم میں فون آ رہے ہوتے ہیں نہ وہ آپ کو پیشاب کرتا کہ کی کرنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں نہ آپ کو سونے کی اجازت دینا چاہتے ہیں نہ آپ کو کھانے کی اجازت دینا چاہتے ہیں اگر آپ ان کی مانتے رہے تو پھر تو آپ پیسے کے بندے بن جاؤ گے اور جو پیسے کا بندہ ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوا کی فرمایا تائسا عبد الدرہم تائسا عبد الدینار تائسا عبد الخمی طائشہ عبد الخمیسا تائشی فلنتو کش فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درہم و دینار کا غلام ہے اے اللہ ہلاک ہو جائے اے اللہ برباد ہو جائے یا اللہ اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہو جائے یا اللہ اتنا آجد ہو جائے کہ اس کو چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو بندہ کون ہوتا ہے درہوں دنار کا گلام کون ہوتا ہے گلام آقا کی مانتا ہے نا اگر آپ مزدور سے کہو کہ آپ نے آٹھ گھنٹے پورے کر لیے یہ آپ بارہ گھنٹے پورے کر دو اوور ٹائم دوں گا وہ کہہ سکتا میں نہیں کرتا وہ کر بھی سکتا ہے مزدور ہے لیکن اگر غلام زر خرید ہو اس کو آپ کہو تو وہ نہیں کہہ سکتا ہے وہ نہیں, نہیں کہہ سکتا اس کو کرنا پڑے گا بچوں روٹی نہیں کھانا کام کرو بچوں سونا نہیں کام کرو اس بچارے کو کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ وہ زر خرید غلام ہے وہ نوکر نہیں ہے تو جو شخص در ہو دنار کا بندہ ہوتا ہے پیسہ کہتا ہے کھڑے رہو کام کرو اللہ نے بلایا اب یہ دو آقا آ گئے. ایک اصلی آقا وہ کہتا ہے اللہ اکبر آجا اور ایک یہ پیسہ آقا بنا ہوا ہے وہ کہتا ہے نہیں جانا کس کی مانتے ہو وہ کہتا ہے کہ آپ نے کبھی دکاندار کو کہتے ہوئے سنا جی میں تو ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا وہ کہتا ہے, کھانا نہیں کھانا بچو کام کر دنار کہتا ہے، کام کر وہ کام کرتا ہے، کھانا نہیں کھاتا سونا نہیں ہے کام کر وہ کام کرتا ہے سوتا نہیں ہے یہ در جنار کا غلام ہے رب الجلال کا غلام نہیں ہے اور جو مقصد حیات میں نے شروع میں بیان کیا تھا وہ ماخلک تلجن صی اللہ علیہ دون تو یہ تو پیدا ہی رب کا غلامی کے لیے کیا گیا تھا اور اس کو چھوڑ کے دو پیسے کی غلامی میں لگ گیا کہ یہ معنی ہے آسر الحیات دنیا اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی بل تو اسے رون الحیات دنیاخرت خیروں اب کا تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے تو عزیز بھائیو امن خا و خوف مقام ہی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا یہ خوف یہ ڈر اس کے فوائد آپ کے سامنے بیان کیے اس کے بعد فرمایا عَنِ ال اور اپنے دل کو خواہشات سے روکا یہ بہت بڑی بات ہے جس طرح بچوں کو بہلاتے ہوئے اپنے دل کو بہلانا پڑتا ہے بچے جو چیز چاہے مانگتے ہیں نہیں بیٹے یہ نہیں پانچ سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگے دو گے کیوں نہیں دیتے اس کی خیر خیری کے لیے وہ کہتا ہے کہ ابا ویسے تو بہت چومتا چاڑتا ہے پیار کرتا ہے مگر میں جو مانگتا ہوں وہ نہیں دیتا جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں ابا ٹھیک کرتا تھا تو یہ خیر خائی ہے دل کی بھی یہی خیر خائی ہے جو مانگے بیٹے بیٹی اگلے گھر جا کر نہ جانے تیرے ساتھ کیا ہو مجھ سے تو تیرے آنسو نہیں دیکھے جاتے بیٹے میں جو مانگو گی دوں گا کہتے ہو نہیں یہ طریقہ میرے مصطفیٰ علیہ سرات اسلام کا نہیں ہے وانا ہے نفس انا اپنے دل کو خواہشات سے روکے اپنے بچوں کو خواہشات سے روکے کیوں اس لیے کہ دل تو بہت کچھ مانگتا ہے پھر کیا کہاں تک کہاں تک پہنچو گے تم وہ دو گے تو وہ اگلی چیز مانگے گا وہ دو گے تو اس سے اگلی مانگے گا وہ دو گے تو اس سے اگلی مانگے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوکان علب نے آدم آباد یا مندہ اگر آدمزادے کو اتنا مال دے دیا جائے کہ دو پہاڑ اور بیچ کی وادی سونے کی ہو اور وہ اس کا مالک ہو تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ اب تو مجھے اپنے مقصد حیات پر غور کرنا چاہیے اب تو اتنا مال ہے کہ میں کھاتا ختم نہیں ہوگا اب تو مجھے اللہ کی عبادت اور دین کے غلبے کی طرف توجہ دینی چاہیے نہیں کہے گا لب تگاسانی کہے گا اعلیٰ ایک اور وادی ہونی چاہیے اور اگر اللہ ایک اور دے دے تو کہے گا ایک اور ہونی چاہیے اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا لیکن اگر روک لگا دو گے تو جہاں چاہو روک لگا لو اور وہ لگانی پڑے گی آپ خود لگا لو یا آپ کے حالات لگا دیں گے اللہ اکبر جہاں بھی رکو گے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ غلام اور لونڈیاں بانٹ رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرماتی ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے ہمارے دونوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے میں نے آپ کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی کہتے ہیں بیٹے بڑے پیار سے کہ آپ آئی تھی پھر کوئی بات بھی نہیں کی اور واپس آ گئی اگر ہم ہوتے تو کیا کہتے بیٹھے آپ نے کیوں تکلیف کی مجھے آپ بتا دیتی علی کہتے ہیں جی اس نے کیا بتانا ہے میں ہی بتاتا ہوں میں نے اس کو بھیجا تھا ساڑھے چار کلو دور جا کر کے وہاں سے پانی لے کے آتی ہے اور کاٹن کے پرانے موٹے کپڑے ہوتے تھے وہ, وہ بیلٹ کے ساتھ گھس گس کر پھٹ جاتے ہیں پھر آ کر کے چکی بھی خود پیسنی پڑتی ہے آٹا پیسنا پڑتا ہے اور پھر جو روٹین کے کپڑے دھونا صفائی یہ تو کام تھے ہی یہ ایکسٹرا کام بھی اس کے ہیں تو میں نے اس کو کہا تھا جب عام لوگوں کو غلام لونڈیاں مل رہی ہیں تو تم بھی لےو وہ آؤٹ ڈور کے کام وہ کر لیا کرے اندر والے آپ کر لیا کرو اگر ہم ہوتے تو کہتے علی اللہ کا خوف کر کم از کم یہ باہر والے کام تو کیا کر اور اگر غلام لانڈی میرا کام تھوڑا یہ تو تیرا کام ہے یہ بھی نہیں کہا اور یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹے تو مانگ تو صحیح میں تو کتارے لگا دوں گا غلاموں کی بلکہ فرمایا بیٹے میں آپ کو اس سے بھی اچھا آپشن نہ دے دوں بولے وہ کیا فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ 33-33 دفعہ اور اللہ 34 دفعہ پڑھ لیا کر یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ بہتر ہے. روک لگائی روک لگائی کاشات کو بڑھایا نہیں پیسہ آپ کے پاس بہت تھا والمو ان شیف انس رسول ہی جتنے مار کے ہوتے تھے ان کا ون ففتھ پانچواں حصہ غنیمت کا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا شروع میں غربت بہت دیکھی آخر تک غریبوں والی زندگی گزاری اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ گریب تھے آپ گریب نہیں تھے آپ نے کبھی سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے آندھی طوفان کی طرح تو کیسے کرتے جب غریب تو صدقہ کر ہی نہیں سکتا ابو دود میں ہے کہ آخری سالوں میں ایک بیوی بی کو ایک سو اسی من سلانا اناج ملتا تھا کھجورے گندم کشمش یہ وہ ایک دن میں آپ کتنی کھجوریں کھا سکتے ہو بولو ہاں ایک پاؤ کھا لو گے چلو میکسمم کلو کھا لو گے ٹھیک ہے ایک سو اسی من ملتی تھی ایک کلو ڈیلی ہو تو یہ نو من بنتی سال کی باقی سارا صدقہ ہوتا تھا اور سچ تو یہ ہے کہ وہ نو من بھی صدقہ ہی ہوتا تھا مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی گھر میں صحیح بخاری میں آتا ہے ایک عورت آ کر دو بچیاں اس کے ساتھ ہی آ کر مانگتی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سارے کنستر پکڑ کے ہلا کر دیکھتی کچھ نہیں نکلتا ہے، ایک کھجور نکلی وہ بھی اس کو دے دی جس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ پوچھنا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے ان کے لیے کچھ نہیں بچایا ہوگا. آپ کا آخری دن تک بستر چٹائی کے بغیر وہ چٹائی تھی کھجور کے پتے کی اوپر بستر نہیں ہوتا تھا آپ اپنے محلے کے مولوی صاحب کو برداشت کرو گے کہ وہ چٹائی پہ سوتا ہو اور اس کے اوپر بستر نہ ہو ہاں آپ کے محلے کے مولوی صاحب اس طرح سوئیں برداشت کرو گے کہ جتنی جتنی محبت آپ کو ان سے ہے صحابہ کرام کو نہیں تھی خود بھی بہت صلاحیت تھی ایک شخص نے بستر پیش کیا آپ نے قبول فرمایا اس رات آپ زیادہ سو لیے عبادت اگر پانچ گھنٹے کرتے تھے تو چار گھنٹے ہوئی بستر نرم تھا نیند زیادہ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور فرمایا کہ انہوں نے تو نہیں فرمایا میں کہتا ہوں اے تارے الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں ہی سہولتیں ہم قبول کریں لیکن وہ والی جو پرواز میں کوتا ہی لاتی ہوں وہ ہمیں نہیں چاہیے یہ بھی نہیں کہ سوفیوں کی طرح حلال کو حرام کرتے رہیں کپڑوں سے بے نیاد ہو جائیں مکھیوں سے دوستی لگا لیں قبرستان میں بسیرا کر لیں یہ بھی درست نہیں اور یہ بھی نہیں کہ ہر سہولت میرے گھر میں ہونی چاہیے ہر آسائش میرے پاس ہونی چاہیے اور پھر دروازے بند کر کے سی لگا کے سوتے رہو اور نہ ادان کا پتہ چلے نہ رحمان کا پتہ چلے یہ آپ کا نقصان ہے فما امن تگا وہ آسر الحیات دنیا فن الجہیم ہی الما وہ اما امن خوابہ مقام عرب اور اپنے دل کو سے روکتا رہا اس نے جنت میں جانا دل کو خواہشات سے روکتا رہا اس نے جنت میں جانا ہے اس لیے جی بھائیوں ضروری نہیں کہ میری بیوی آج کے رواج کا کپڑا پہنے یہ بہت بڑی کوتا ہی ہے کہ آپ سے پوچھو آپ کا بچہ کیا کر رہا بولے پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں میرے پاس کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں جی آپ کہتے ہو سود غلط ہے تو میں نے تو پڑھائی سی اے کیا ہوا ہے تو اب میں کیا کروں مجھے جو نوکری ملتی ہے سود والی ملتی ہے جب تو پڑھنے لگے تھے اس وقت سوچتے اس وقت کسی نے بتایا نہیں ابا کو پتا ہی نہیں تھا ابا کہتا ہے بیٹے میں پیٹ کاٹ کر مزدوری کر کے تیری فیسے پوری کروں گا میرا بیٹا پڑھ رہا ہے میرے ابے نے مجھ پہ توجہ نہیں کی میں نہیں پڑھ سکا اب میں بچے کو ضرور پڑھاؤں گا جی کیا پڑھ رہا ہے سود پڑھ رہا ہے حرام خوری پڑھ رہا ہے اس کی اس کو, کو کوئی فکر نہیں اپنے بچوں کے اوپر غور کرو اس کی عادات کیسی جا رہی ہمیں ایسا سکول کالج نہیں چاہیے جو اس کی آخرت کو سے اس کو دور کرے اللہ سے اس کو دور کرے اور ہمیں ایسی آسائش والی زندگی نہیں چاہیے جو ہمیں آخرت سے دور کرے ضروری نہیں میری بچی آج کے رواج والا کپڑا پہنے ہم باہر کھڑے ہو جاتے ہیں میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں میں انٹرنیٹ دیکھتا ہوں میں فیس بک دیکھتا ہوں تم جاؤ شاپنگ کر کے آ جاؤ پیسے لے جاؤ جتنے چاہیے غور کرو آپ کے بچے کس طرح کے کپڑا پہنتے ہیں آپ کا جوان سال بچہ جسم کی نمائش والی تنگ پتلون پہنتا ہے آپ کے خرچے پہ خرید کے لاتا ہے آپ کی بچی رواج پورے کرتی ہے بے بےخیائی والے کپڑے پہنتی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے خواہشات کو کنٹرول کر کے اس پیسے سے جنت والا گھر بنانا ہے آخری بات یہ ہے کویت جاتا ہے امریکہ جاتا ہے سعودیہ جاتا ہے کیا کرتا ہے وہاں کوشش کرتا ہے کمزور سی گاڑی رکھے کوشش کرتا ہے سستا گھر لے اور زیادہ پیسے پاکستان بھیجے ایسے ہی ہوتا ہے اللہ اکبر وہاں رہتا ہے بچوں سے دور رہتا ہے بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے بچے برباد ہو جاتے ہیں اور وہ روٹی پوری کر رہا ہوتا ہے سٹیٹس مینٹین کر رہا ہوتا ہے میں ایسے نوجوان کو جانتا ہوں جس کے بچے جوان ہوئے جب بچی کی شادی کا وقت آیا تو وہ آیا اور آ کر دیکھا کہ بچے سارے قادیانی ہو چکے اور اس کا اپنا گھر بیچ کر جا چکے وہاں سے اس کی شکل دیکھنی برداشت نہیں کی انہوں کیوں بیلنس زندگی نہیں ہے سٹیٹس والے پیپر میں ایک سو سے بھی زیادہ نمبر لے رہا ہے دین والے پیپر میں فیل ہے تربیت والے پیپر میں فیل ہے جس کو پوچھو وہاں سے واپس ہے. کیا کر رہے ہو یہ ذرا کنسٹرکشن چل رہی تھی جو بھی وہاں سے واپس آتا ہے اچھا گھر بنے میرا اچھا گھر ہو انویسٹمنٹ کے پیسے اچھے جمع ہو جائیں امریکہ میرا گھر نہیں پاکستان میرا گھر ہے یہ میرا وطن ہے یہاں میں اچھا ہونا چاہتا ہوں مانگا منڈی کا ایک نوجوان شادی کر کے تھوڑے دنوں بعد چلا گیا اللہ نے اس کو بعد میں بیٹا دیا بیٹا پانچ سال کا ہو گیا وہ واپس نہیں آیا کماتا رہا کماتا رہا بھیجتا رہا اور یہی سمجھتا تھا کہ امریکہ میرا وطن نہیں پاکستان میں مجھے رہنا ہے وہاں اچھا ہونا چاہیے جب وہ آیا ایئرپورٹ پر سب لوگ اس کو ملنے گئے واپسی پہ جاتے جاتے ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سمجھایا کہ جو تو سمجھتا تھا امریکہ میرا گھر نہیں ہے پاکستان میرا وطن ہے یہاں اچھا گھر ہونا چاہیے وہ بھی تیرا وطن نہیں ہے اور جو تیرا اصل وطن ہے اس کے لیے تون نے کوئی گھر نہیں بنایا اس گھر کی فکر کرو اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق دے اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے ربعد الجلال خواہشات کو کنٹرول کر کے آخرت کی طرف توجہ کی توفیق دے ربعد الجلال ہماری اور اولادوں کی بیویوں کی اصلاح فرمائے وما لینا وعليكم ورحمة مسلمان مومنوں کو چھوڑ کر مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں جو یہ کام کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا ہاں اگر کافر کے خوف سے اس کے ساتھ دوستی کا اظہار کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تم اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہوں محترم دوستو بھائیوں پاکستان لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر بنا ہے دنیا میں دو حکومتیں ایک اسرائیل جو دین کی بنیاد پر بنی ہے اور ایک یہ پاکستان ہے جو دین کی بنیاد پر بنا ہے کس کی کیا نیت تھی وہ جانے اس کا رب جانے لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان کی نیت لا الہ الا اللہ ہی تھی ان کو ہندوستان میں کھانے کی کمی نہیں تھی گھر بار سہولیات کی کمی نہیں تھی ان کا مقصد پاکستان کے لیے قربانیاں دینے کا یہی تھا کہ ایک ایسا خطہ ملے جس میں ہم اللہ تبارہ و تعالی کی بات پر عمل کر سکیں پاکستان ہزار کمزوریوں کے باوجود کسی حد تک امت اسلامیہ کے واجبات کو ادا کر رہا ہے ہر ملک کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے اور اس ملک کو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر بھی پڑی ہوئی ہے باسنیا حرسک میں انہوں نے حصہ لیا فلسطین میں انہوں نے جہاز بھیجے برما کے لیے کشمیر کے لیے افغانستان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں اور یاد رکھو جو کسی کے لیے کام کرتا ہے حقیقت میں وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے روس داگستان کو چچنیا کو آزربائیجان کو ترکمانستان کو تاجکستان کو رونتا ہوا آگے بڑھا یہ سب مسلمانوں کے ملک تھے اور ان میں دین اوقات پاکستان سے زیادہ تھا جہاں امام بخاری کبھی بخاری لکھا کرتے تھے پڑھایا کرتے تھے وہاں دین کی نشات ہم سے زیادہ تھی یہ تو ہندوؤں کا علاقہ تھا لیکن جب وہاں روس آیا تو ان کے ساتھ والی ریاست نے یہی کہا کہ یہ اس کا معاملہ ہے میرا نہیں ہے جب روس سب کو ہڑپ کر کے افغانستان پہنچا تو پاکستان نے کہا کہ یہ ان کا نہیں میرا معاملہ ہے تو بہت زیادہ مہاجرین کو سنبھالا اس وقت پینتیس لاکھ تھے تقریبا ایک فیملی بچے ان کے ایوریج افغانوں کے 5 سات تو ہوں گے تو اب وہ تقریباً دو کروڑ ہیں اس وقت سے ان کو سنبھالا ہوا ہے اور فوج بھی اور مجاہدین بھی اور ایجنسیاں بھی سب نے مل کر روس کا مقابلہ کیا روس کے پندرہ ٹکڑے ہوئے اور روس آیا کس کام تھا وہ اسی سی پیک کو ڈنڈے کے ساتھ حاصل کرنا چاہتا تھا اس کے سمندر جمے رہتے ہیں اس کو جہاز چلانے سے پہلے آئس بریکر چلانا پڑتا ہے جو راستہ بناتا ہے پھر اس کا جہاز جاتا ہے اور ہمارے سمندر گرم پانی کے بارہ مہینے اس میں جہاز چل سکتا ہے سردی کا ٹھٹرا ہوا روس اس کو سانس لینے کے لیے جگہ چاہیے تھی تو وہ پاکستان گوادر آنا چاہتا تھا اور اس کا نعرہ تھا کہ ریش جہاں پاؤں رکھ دیتا ہے وہاں سے اکھڑ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کے پندرہ ٹکڑے کیے لوگوں نے کہا روس امریکہ کی لڑائی تھی مجاہد استعمال ہو گئے ہو سکتا اللہ تعالیٰ کوئی بات ناگوار گزری ہو اللہ نے ایک اور میدان سجا دیا جس میں ساری دنیا کے سارے حکمران امریکی اتحاد کے ساتھ اور اکیلے مجاہد مقابلے میں پاکستان خفیہ طریقے سے ان کے ساتھ تھا آج ٹرمپ جس پہ شور کرتا ہے سچ بولتا ہے وہ کہتا تم نے مجھے پن ہمیں پندرہ سال بیوقو بنایا سچ کہتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگلے سال بھی وہ بیوقوف بنے گا اس لیے کہ صورتحال اس طرح کی ہے ان کے ایک وزیر مشیر نے ٹرمپ کو کہا ہے کہ اگر پاکستان سے بگاڑی تو افغانستان میں ہماری فوج اس وہیل مچھلی کی طرح ہو جائے گی جو نارے پہ آ جاتی ہے پانی واپس ہو جاتا ہے پھر اس سے واپس نہیں جایا جاتا اور وہ تڑپ تڑپ کر جان دیتی ہے واپسی کا راستہ نہیں ملے گا ایران ہے تو ان کے ساتھ مگر اب تک جب یہ نعرہ لگاتا رہا مرگ بر امریکہ امریکہ مرد تو وہ چاہ بہار کی پورٹ بنائی تو ان کے لیے تھی لیکن ان کے لیے اتنا آسان نہیں کہ ان کو راستہ دیں دوسرا راستہ وہ پچھلی ماورا نہر دریائے آمو سے پچھلی ریاستوں کے ذریعے ہے اور وہ صرف چار مہینے کے لیے کھلتا ہے وہ مجبور ہے ادھر سے آنے کے لیے تو میرے عزیز بھائیوں ساری دنیا مخالف کوئی مسلمان اور کافر ملک حکمران آج بھی نہیں کہتا کہ میں مجاہدوں کے ساتھ ہوں میں طالبان کے ساتھ ہوں نہیں کہتا اور اکیلے مجاہد مقابلے میں کھڑے تھے اکسٹھ ملک دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی لے کر آئے تھے اور سب آپس میں بھاگنے میں مقابلہ کر رہے تھے وہ کہتے تھے مجھے پہلے جانے دو وہ کہتا تھا مجھے پہلے جانے دو رد اللہ الدین کفر خیرا کف اللہ اب وہ آگے ہیں پراکسی وار پر خود نہیں لڑ سکتے تو اپنے لوگ پیدا کرو اندر اور ان کے ذریعے لڑائی کرو جو مسلمانوں کو کافر قرار دیں مسلمانوں کو ماریں جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس کے لیے کچھ پارٹیاں بلوچستان میں ہیں جن کی امریکہ مدد کر رہا ہے ایران مدد کر رہا ہے کچھ پارٹیاں سندھ میں ہیں جن کی ہندوستان مدد کر رہا ہے کچھ پارٹیاں پورے ملک میں جن کی ہندوستان بھی امریکہ بھی سب مدد کرتے ہیں یہ اس کو پروکسی بار کہتے ہیں وہ آج کے اخبار میں بھی ہے کہ اس نے ہندوستان کی سرحد پر سیال کوٹ کے علاقے ادھر سائڈ پہ فائرنگ کر کے مسلمانوں کو شہید یا زخمی کیا ہے ادھر ایران کی سرحد پر وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی بظاہر لینا دینا نہیں لیکن چونکہ یہ ٹرائکا ہے ان کا آپس میں معاہدہ ہے افغانستان میں امریکہ ایران اور ہندوستان کا دفاعی معاہدہ ہے <سطور> وہ سب پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں کئی <سطور> حملے ان کے پسپا ہو چکے ہیں سب سے پہلا حملہ دو ہدار ایک میں وہ ہندوستان کو بیس کیمپ بنا کر کے ہندوستان کی فوج کے ساتھ پاکستان اور افغانستان پر حملہ کرنا چاہتے تھے پاکستان نے کہا نہیں بیس ہمیں بناؤ مارتے ہیں دہشت گردوں کو تو یہ ایک ان کا حملہ پسپا کر دیا موقع ان کا ضائع کر دیا پھر وہ زرداری کو کہتے تھے کہ جب تمہارا ہندوستان سے کوئی لینا دینا نہیں دوستی ہے معاہدے ہیں جنگ بندی ہے تو وہاں سے فوجیں ہٹاؤ اور مغربی سرحد پر لا کر کے مجاہدوں سے لڑائی کرو تو ممبئی اٹیک کی وجہ سے دوستی دشمنی میں بدل گئی اور وہ حملہ بھی ان کا پسپا ہو گیا تم کد بدل بغدا امن افواہم وہ میں توفی سدور اکبر وہ آپ سے ایسے کام کرواتے ہیں جس سے تم مشقت میں پڑ جاؤ مشرف سے لال مسجد کا کام کروایا نتیجے اس کے مسلمانوں کے لیے مشقت کھڑی ہوئی زرداری سے وہاں سے فوجیں ہٹا کر کے مجاہدوں سے لڑانا چاہتے تھے کہ یہ کانٹے بوئیں بعد میں ان کو چننے پڑیں گے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی معاملہ آسان کر دیا پھر ان کی ایک پروکسی ان کے پیسوں سے چلنے والی تکفیری جماعت نے پاکستان کے ایک بحری بیڑے پہ قبضہ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ وہ امریکی بیڑے کے ساتھ ٹکرانا چاہتے تھے یہ بات اخباروں میں نہیں آئی اور وہ ان سے اگر ٹکرا جاتے تو امریکہ باقاعدہ کہ دیکھو تمہاری سرکاری فوج نے ہم پر حملہ کیا ہے وہ اپنا غصہ سارا نکالتا پاکستان پر لیکن وہ وہیں پر ہی ان سے گولی چل گئی وہیں پہ تلاشی ہوئی اور جو ملوث سے ان کا کورٹ مارشل ہوا وہ بھی حملہ ان کا پسپا ہو گیا اب وہ دانت پیچتے ہیں کہ یہ طے ہے کہ پاکستان نے ہمیں بے وقوف بنایا ہے یہ طے ہے کہ یہ ہمیں مار رہا ہے ہمیں کھا رہا ہے ہماری جوتیاں ہمارے سر پہ مارتا ہے ہم سے پیسے لے کر ہمیں مارتا ہے لیکن اس کا کریں کیا یہ کو ہمیں راستہ نہیں دے رہا اس پر وہ پیچ تاب کھا رہا ہے پریشان حال ہے کیا کریں اس کا اور پاکستان کی پالیسی یہ ہے بوسے کی آگ دیکھی کبھی آپ نے بوسے کے ڈھیر کو آگ لگ جائے تو اس میں شولا نہیں بنتا مگر دھوئے کے ساتھ ہی ساری راہ ہو جاتی ہے وہ امریکہ کو بھوسے کی آگ دینا چاہتا ہے شولا نہیں بڑکانا چاہتا ان کے ڈرون پاکستان پہلے دن سے گرا سکتا ہے ان کی اینٹ کا پتھر سے جواب دے سکتا ہے لیکن یہ اس بھوسے کی ڈھیری میں شولا نہیں بڑکانے دینا چاہتا وہ کہتا ہے کہ اس کو سسک سسک کر دھوئے کے ساتھ بسم کرو آگ نہ بڑکنے دو یہ پالیسی پاکستان کی وہ ہر طرف سے شرارتیں کرتے ہیں پاکستان دفاع پر ہے ان کی ساری شرارتوں کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ ہے اس کا نام کشمیر تم بلوچستان پر حملہ کرو تو جواب کشمیر میں دیں گے کیونکہ اس کی چوٹ ان کو لگتی ہے تم افغانستان سے حملہ کرو تو جواب کشمیر میں دیں گے اس لیے کہ ان کی چوٹ ان کو بھی لگتی ہے یہ تینوں ایک ہیں اور وہ کشمیر میں ان سب کی شرارتوں کا جواب دینے والا کون ہے پاکستان کس جماعت کے ذریعے جواب دیتے ہیں اب ان کی ساری کیلکولیشن ان کے ساری کنکلوژن ان کے ساری جو انہوں نے اپنی وزبلٹی بنائی ہے رپورٹ بنائی ہے فزبلٹی رپورٹ سب یہی بتاتی ہیں کہ پاکستان کا ایک آپشن کہ جماعت وہاں پر اور وہاں پہ ہمیں ٹف ٹائم دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کے سوا کسی اور کی بات نہیں ہے اس لیے ان کو کسی طرح ختم کیا جائے ورنہ ایسی تو کوئی بات نہیں آپ کو مطلب یہاں پہ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ستر فیصد لوگوں کی ریپریزنٹیٹو ہیں ستر فیصد عوام کے نمائندے ہیں ساٹھ فیصد کے نمائندے ہیں پچاس فیصد کے نمائندے ہیں آپ تو دو چار فیصد کے نمائندے ہیں تو ساری دنیا آپ ہی کا نام کیوں لیتی ہے اس لیے کہ سب کا علاج ہمارے پاس موجود ہے کسی کو مزید تیز کر کے مسلمانوں سے لڑایا جا سکتا ہے مسلمانوں کو کافر قرار دے دو اور مسلمانوں سے لڑا دو اس لیے کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا ہے کیا ہے نا فرسٹ لائن کے اتحادی اللہ تبارا کا وطالعہ فرماتے ہیں لا تخمن القافرین مومن مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے اللہ فلزا لکھا فلح صبح اللہ حفیظ تکفیری جماعتیں یہاں تک اس آیت کو پڑھتی ہے آگے نہیں پڑھتی جو کافروں کو دوست بنائے گا وہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا آگے اللہ فرماتے اللہ انتقوم ہم تو اگر تم ان کے ڈر سے اس طرح کرتے ہو تو پھر ہم آپ کو اس کی گنجائش دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مار کا احزاب فرض کیا گیا مکے والے تو بدر میں بھی آئے تھے عہد میں بھی آئے تھے اب کی بار وہ بنو غطفان کو بھی لے کر آ رہے ہیں ساتھیوں ان سب کا مقابلہ مشکل ہو جائے گی تو ایک مشورہ سنو ہم مدینے کی کھجوروں اور ان کی گندم کی آدھی پیداوار بنو ادفان کو دے کر واپس کر دیتے ہیں ایک آدمی جائے بنو اتفان سے مذاکرات کرے اور کہے کہ مدینے کی کل پیداوار کا آدھا حصہ ہم تمہیں دیا کریں گے اس لیے تم واپس چلے جاؤ تم ان کا ساتھ نہ دو پیچھے رہ جائیں گے مکے والے ان کو ہم نے دیکھا ہوا ہے انصاری کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلط اسلام جب ہم جاہلیت میں تھے اس وقت ہم نے ان کو کبھی ایک دانا نہیں دیا تھا اور اب اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی ہے کبھی اوس اور خضرج آپس میں لڑتے تھے آپس میں لڑنے کے باوجود ان کو کبھی کچھ نہیں دیا تھا اب ہم ایک مٹھی ہو چکے ہیں اسلام نے ہمیں عزت دی ہے اب ہم ان کو ایک دانہ کیوں دیں آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیے بغیر گزارا چلتا ہے تو مت دیں تو یہاں تک میرے مصطفیٰ علیہ جن پر رب کی مدد نازل ہوتی ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کر لیا جائے کافر سے دوستی ان سے ڈیلنگ ان کے خوف کی وجہ سے قرآن بھی اس کی گنجائش دیتا ہے حدیث مصطفیٰ اور سیرت رسول بھی اس کی گنجائش دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اس کا نام لے کر پاکستان پر فتوے چھوڑے گئے اور پاکستان کو فوج کو عوام کو پولیس کو علماء کو مدارس کو مساجد کو تحت کیا گیا دھماکے کیے گئے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے یا ان کو خرید سکتے ہیں یا ان کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں ان کی کوششوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں یہ تو اپنے کام کے لوگ ہیں ایک جماعت ہے جو نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں نہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں بلکہ ان کی ایک ہی رٹ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہر قسم کی خیر کریں گے اور کافروں کے لیے ہر قسم کی ترشی اور سختی اور شدت ہوگی ان کا علاج ہونا چاہیے دو ٹوک لفظوں میں کہا جاتا ہے یا ان کو بچا لو یا پاکستان کو بچا لو دونوں نہیں رہ سکتے تو میرے عزیز بھائیوں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس جواب دینے کی جو ایک ہی جگہ ہے وہاں پر زیادہ پذیر آئی آپ لوگوں کی پوری دنیا میں ان لوگوں نے شہرت کر دی ہے انہوں نے تو کسی اور مقصد کے لیے کی ہے لیکن پوری دنیا کے اچھے عقیدے والے لوگ آپ کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اربوں میں اجموں میں وہ سمجھتے ہیں کہ آڑے وقت میں اگر اللہ کے بعد ہمارے کام کوئی آئے گا تو یہ لوگ آئیں گے تو میرے عزیز بھائیوں ہندوستان کشمیر کو متنازع تسلیم نہیں کرتا تھا جس بھی بڑے اسٹیج پر بات ہوتی پاکستان یہ کہہ کر خوش ہو جاتا کہ ہم نے وہاں جا کر کہا تھا کہ یہ متنازع ہے اور ہندوستان اپنے گھر جا کر خوش ہو جاتا کہ ہم نے وہاں جا کر کہا تھا یہ اٹوٹ انگ ہے کہ یہ ایسا ٹکڑا ہے جو ملک سے الگ نہیں ہو سکتا پاکستان اس کو متنازع کہتا تھا وہ اس کو متنازع تسلیم نہیں کرتا تھا آج سی پیک کی وجہ سے وہ شور کر رہا ہے کہ یہ کشمیر متنازع ہے اور سی پیک گلگت سے گزرے گا اور وہ متنازع علاقہ ہے لہٰذا اس کو تسلیم نہ کیا جائے اب وہ خود کہتا ہے ہے امارات دبئی انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف اسی وجہ سے کیس دائر کر دیا ہے دراصل یہ وہ غنیمت ہے جو جنگوں کے بعد حاصل ہوا کرتی ہے چالیس سال سے پاکستان جنگ لڑ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی بڑی دو قوتوں کو شکست فاش دی ہے جو اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں تم نے ہمیں بیوقوف بنایا انگریزی میں امیرکن ایک جملہ بولتے ہیں کہ اگر تم مجھے ایک دفعہ بیوقوف بناؤ تو تمہیں شرم کرنی چاہیے اور اگر تم مجھے دو دفعہ بیوقوف بناؤ تو مجھے شرم کرنی چاہیے اور یہ پندرہ سال سے بن رہے ہیں اور ایسا نہیں کہ ان جانے میں بن رہے ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے یہ کہیں جا نہیں سکتے یہ بغل بچہ ہیں یہ جھولی میں بچے کی طرح ہے پاکستان ہلتا ہے تو یہ سب ہلتے ہیں پاکستان دودھ نہ پلائے تو یہ بھوکا مرتے ہیں تو میرے عزیز بھائی یہ چالیس سال کی جنگ کے بعد جو غنیمتیں ملا کرتی ہیں وہ یہ چیز ہے اللہ تعالی نے ایک ایسا آپشن دیا ہے اس کے سائڈ افیکٹ بھی ہیں ملک میں پیسہ آئے گا ملک قرضوں سے آزاد ہوگا ملک اپنی پالیسیاں خود بنائے گا یہ ایک اس کے فائدے کی بات ہے بلوچستان کو کبھی ایران نے تسلیم نہیں کیا کہ وہ ہمارا ہے ہمیں اپنی معذریات نکالنے کی اجازت نہیں ملتی کہ آئی ایم ایف کا قرضہ دینا ہے اس کے بعد بلوچستان بھی ہمی... وہ ہنڈریڈ پرسینٹ ہمارا ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ مال اور عورت کے فتنے بھی آئیں گے یہ بھی ہے اللہ میں ان فتنوں سے بچائے لیکن اس کے فوائد زیادہ ہیں اور اس وجہ سے پوری دنیا امریکہ بھی ہندوستان بھی ایران بھی عرب بھی اجم بھی سب پریشان ہیں سب پریشان ہیں کہ کوئی ایسی شکل نکلے کہ یہ کامیاب نہ یہ <تصفح> راستہ گزرتا ہوا آگے گلگت سے چائنا کے ساتھ ملتا ہے کشمیر متنازع ہے اس لیے نہ کیا جائے ہندوستان کہتا ہے اور وہاں پہ کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے مخصوص لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ان کی اپنی حکومت کھڑی کر دی جائے ان کو الگ اسٹیٹ قرار دے دیا جائے یہ سازشیں بھی نیچے نیچے چل رہی ہیں کہ پاکستان کی سرحدیں چائنا کے ساتھ ہو ہی نہ اللہ بھی اللہ ہے وہ اسٹیٹ مذہبی بنیاد پر بنانا چاہتے ہیں اور پوری دنیا کی ان کو حمایت حاصل ہے اور پاکستان بھی شاید چونکہ اس کے اندر بھی ہر طرح کے لوگ ہیں فوج میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں اسمبلیوں میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں اتنے لوگوں کی مخالفت نہ کر سکتا لیکن اس سی پیک کی وجہ سے یہ بھی مجبور ہیں کہ اس بہت بڑے فتنے کو دبائیں اور سب دب رہے ہیں الحمدللہ اور یہ کام آگے بڑھ رہا ہے آج اگر پاکستان کہے نا کہ ہم سی پیک نہیں بناتے تم تم کشمیر سے نکل جاؤ تو کوئی بید نہیں انڈیا وہاں سے نکل جائے اس لیول کا یہ کام ہو رہا ہے تو وہ وہاں پر دباؤ بڑھاتا ہے پاکستان کو پریشان کرنے کے لیے ساٹھ سال سے وہاں مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں ان کے گھروں کو جلایا جاتا ہے ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے بھی آسانی کے دن قریب کر دیے ہیں ان شاء میرے ایسے بھائیوں ریاض شہر میں مجھے ایک ہندوستان کے ڈاکٹروں کے ساتھ ملنے کا موقع ملا تو ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرتے تھے اور فتح ہو جاتی تھی اور یہ تم ساٹھ سال سے کشمیر میں لڑ رہے ہو ابھی تک فتح کیوں نہیں ہو رہی اللہ کی مدد کے وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے کیا اللہ ان مجاہدوں سے محبت نہیں کرتا تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ یہاں سو ڈاکٹر کھڑے ہوں اور مقابلے میں سو فوجی آ جائیں ہندوستان کے اور یہ سارے ڈاکٹر آپ کو بھیج دیں کہ آپ جاؤ ان سو فوجیوں کا مقابلہ کرو تو کہتا تو یہ لوگ نہیں آئیں گے میں نے کہا نہیں آئیں گے تم اکیلے جاؤ گے اور تم جا کر سو فوجیوں سے لڑو اور وہ آپ کو کاٹ دیں اور بعد میں یہ 99 فوجی بیٹھ کر تبصرہ کریں اور کمیٹی بنا دیں تحقیق فائنڈ فیکٹر کیا بولتے ہیں تحقیق کرے کہ اس آدمی کے ناکام ہونے کی وجہ کیا ہے یہ بندہ تو بڑا نیک تھا تہجد گزار تھا اور اللہ سے اس کا تعلق بھی اچھا تھا تو آخر کیا وجہ بنی کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکا تو آپ کا کیا خیال ہے میرے عزیز بھائیوں چند سو مجاہدوں کے مقابلے میں ساڑھے آٹھ لاکھ فوج ہے اور جو مجاہد وہاں جاتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا ایک فیصد بھی نہیں ہے ہزار میں سے ایک بھی نہیں ہے بیس کروڑ کا ایک فیصد ہوتا تو بیس لاکھ ہوتا وہ بیچارے چند سو ہیں بیس کروڑ اگر پیچھے ہاتھ باندھ کر سرحد کی طرف چل پڑے تو ان کو کوئی فتح سے روک نہیں سکتا اتنی گولیاں ان کے پاس نہیں ہوں گی جتنے یہ لوگ ہیں لیکن ہماری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان بےچارے پٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور چونکہ ہمیں ٹھیک ہے احساس کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے چونکہ وہ گولا ہمارے سر پر نہیں گرتا ہے اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں برفوں میں ان کے گھروں کو بارود لگا کر کے اڑا دیا جاتا ہے اور بچارے خیموں میں رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جس کی بہن بچی چاہیں وہ اٹھا کر کے لے جاتے ہیں لوگ مظاہرے کرتے ہیں تو گولیوں کے ساتھ ان کو بھون دیا جاتا ہے پیلٹ گن کے ساتھ ان کو نبینا کر دیا جاتا ہے آپ کے بچے کے لیے اچھا سلوک سکول ہونا چاہیے ان کے سکول کالج بند ہو چکے وہ بچے بچارے تعلیم سے معروم ہیں ان کے زعفران کی فصل تباہ ہو گئی کرفیو کی وجہ سے ان کے جو جو کچھ وہاں پیدا ہوتا ہے ان کے باغات میں ان کو وہ حاصل نہیں کرنے دیا جاتا وہ پیٹ پر پتھر باندھ کر قسم پرسی کے عالم میں پھر بھی وہ پتھر اٹھاتے ہیں اور ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں ان کے گھروں کی کفالت کا مسئلہ بنا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہجرت کر کے آئے آپ نے وہ مسئلہ نہیں بننے دیا آپ نے ایک ایک مہاجر ایک ایک گھر میں بھیج دیا کوئی الگ سے کیمپ نہیں لگائے انہوں نے اس کو اپنا لیا ان کی کفالت شروع کر دی مسئلہ حل ہو گیا اگر ہمارے ملک کے سمجھدار لوگ وہاں کے ایک ایک خاندان کی کفالت کر لیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کفالت بھی پانچ سات ہزار سے ان کی کفالتوں کے مسائل ہیں ان کے ہاں اسلحہ کی کمی ہے ان کے مریضوں کے مسائل ہیں ان کے جو لوگ جیل میں ہیں ان کے کیس اور ان کے وکیل اور ان کے یہ سب مسائل ہیں اور وہ ہمارے بالکل بغل میں ہیں اور وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں کل میں آباد تھا دیکھا کہ دریا میں دسواں حصہ پانی بھی نہیں رہ گیا دریا خشک ہو رہے ہیں فصلیں خشک ہو رہی ہیں پانی کا بور زیادہ گہرا کرنا پڑتا ہے پانی گہرا ہوتا جا رہا ہے وہ ڈیموں پر ڈیم بنا بنا کر کے پاکستان کا پانی ہڑپ کر رہا ہے اور پاکستان میں وہ شعبے جنہوں نے اس بات پر نظر رکھنی ہے ان کو رشوتیں دے کر خاموش کیا جاتا ہے جماعت علی شاہ تقریباً انیس کروڑ روپیہ لے کر جب تک رہا خاموش رہا اور جب ڈیوٹی ختم ہوئی تو ملک سے دفاع ہو گیا اور وہ موقع وہ ختم ہو گیا جب بات کرنے کا وقت تھا بات نہیں کر سکے ڈیم بن رہے ہیں وہ بھر رہے ہیں پانی ڈائیورٹ ہو رہا ہے بجلی بھی ادھر جا رہی ہے اس سے بن کر پانی بھی ادھر جا رہا ہے اور پاکستان پانچ دریاؤں کی سرزمین خشک ہوتا جا رہا ہے اور یہ سارے کا سارا کشمیر سے آتا ہے آپ کے کتنے مسائل ہیں کوئی کہتا گیس نہیں ملتی کوئی کہتا بجلی کم ہے گیس کی ضرورت ہی نہیں رہتی اگر اتنے ڈیم پاور بنائیں کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اس لیے کہ بازار میں ریٹ کم ہے آپ بناؤ تو مہنگا پڑتا ہے اس لیے کہ ٹیکس بہت ہے بجلی بہت مہنگی ہے سب کا حل اگر یہ کشمیر حاصل ہو جاتا ہے وہ والی بجلی سستی یہاں پہنچتی ہے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں لیکن نہ اس بات پر توجہ دی جاتی ہے عوامی سطح پر اور نہ حکومتی سطح پر بلکہ بڑے بڑے اجلاس دونوں ملکوں کے بیچ میں ہوتے ہیں اس میں کشمیر کی بات کو گول کر دیا جاتا ہے ایک جملے میں اس بات کو ختم کر دیا جاتا ہے ایک شخص بتاتا ہے کہ دونوں ملکوں کا اجلاس ہوا بڑی مشکل سے مذاکرہ شروع کرو مذاکرات شروع کرو بڑی دیر تمہیدے بنتے رہے میڈیا بولتا رہا وہ مذاکرات نہیں کرتا ہم تو کرنا چاہتے ہیں آخر دنیا کے دباؤ ہوا مذاکرات شروع ہوئے تو ادھر سے ایک جملہ آیا وہ جو کشمیر ہے وہ نہ تم نے چھوڑنا ہے نہ ہم نے ہم لینے کی پوزیشن میں ہیں باقی باتیں کرو باقی باتیں پھر کیا رہ جاتی ہیں طوائفوں کا تبادلہ ہونا چاہیے ہندوستانی اداکار اور گویے یہاں آنے یہاں والے وہاں جانے چاہئیں تجارت کیسے ہوگی فیکٹری وہاں کس حساب سے لگتی ہے تو میرے عزیز بھائی یہ سب کی اگنورنس ہے توجہ کا نہ ہونا جب کہ اللہ تبارک کا وطالعہ فرماتے ہیں قاتل اللہفار والی مغل جو آپ کے بغل میں کافر ہیں ان کے ساتھ کتاب کرو اور ان کی طرف تمہاری طرف سے سخت پیغام جانا چاہیے یہ اللہ کا فرمان ہے یہ اللہ کہتا ہے جس علاقے میں کافر کا قبضہ ہو ان علاقوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے نماز روزے کی طرح اگر وہ نہ کر پائیں تو ان کے ساتھ والے لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے وہ نہ کر پائیں تو اس کے ساتھ والے پر فرض ہو جاتا ہے اور ہم ان کے ساتھ والے ہیں جب تک مسلمان آزاد نہیں ہو جاتے ہم پر جہاد فرض ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ صرف ایمان کا نہیں ہے ہمارے پینے کے پانی کے گھونٹ کا مسئلہ بھی ہے ہماری فصلوں دانے کا مسئلہ بھی ہے ہماری پاور سپلائی کا مسئلہ بھی ہے سچ کہا تھا قائد اعظم نے محمد علی جناح نے کہ یہ ہماری شہر رگ ہے ساری رگیں یہاں سے آتی ہیں یہ دبا دی جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے جب تک واپس مکہ فتح نہیں کر لیا چین سے نہیں بیٹھے حالانکہ وہاں مسلمان زیادہ نہیں تھے اور ہم ہجرت کر کے پاکستان آئے اور ہندوستان میں مسلمان پاکستان سے بھی زیادہ ہیں ہم پلٹ کر ان کی آزادی کے لیے کچھ کرتے الٹا ہم ان کے عقیدے اور ان کے عمل اور ان کے کلچر ان کی ثقافت اس کو اپنا رہے ہیں ان کے گانے سنتے ہیں ان جیسی شکلیں بناتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں ہمیں اپنے واجبات پر غور کرنا چاہیے اور یہ حل ہے ان فتروں کا بھی جو پاکستان میں اس وقت سر اٹھا رہے ہیں جب کسی قوم کو ایک صحیح جہت دے دی جاتی ہے تو پھر وہ غلط جہتوں کی طرف نہیں جاتے ایک پرنسپل اپنے اسٹوڈینٹس کو طالب علموں کو گیم میں کرواتا ہے اس سے پوچھو کہ یہ تو ہم نے پڑھنے کے لیے بھیجے تھے تم ان کو ٹورنامنٹ کیوں کرواتے ہو وہ کہتا ہے جوان ہیں خون ان کا گرم ہے اگر ان کا خون ان کے جذبے ادھر نہ نکلوائے تو یہ میرے دفتر کے گملے توڑیں گے ان کا زور ادھر لگوا دو آج حکمران نا بلد ہو کر یہی کام اپنی قوموں سے کریں کرکٹ کھیلو وہ کرو یہ کرو اصل کام جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی طرف نہیں بھیجتے نتیجہ یہ ہے کہ اندر سے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو ان کو کافر کہہ کہ کے ان کو مارنا شروع کر دیتے تو ان فطروں کا علاج بھی یہ ہے کہ نوجوان تربیت حاصل کریں اور وہ صحیح راستہ جس میں ہر چلنے والی گولی کا یقین ہے کہ کافر کے سر پہ لگے گی وہ کام کیا جائے کافروں کے دباؤ میں آ کر حکمران کیا فیصلے کرتے ہیں اخبارات اور ٹی وی پر کیا اعلان ہوتے ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا زد نام پر نہیں کام پر کرنی چاہیے نام یہ ہو یا کوئی بھی نہ ہو فکر نہیں بات ہے کہ کام کرو کام بتائے گا کہ تم زندہ ہو یا مردہ ہو آپ کا نام اس کا بڑا شہرا ہو اور کام نہ ہو یہ مفید نہیں آپ کا نام بھلے کوئی نہ ہو مگر کام آپ خوب کرو یہ کام خود بولتا ہے کہ آپ زندہ ہیں تو میرے عزیز بھائی اللہ تبارہ کو تعالیٰ کا حکم ہے وہ عید من تم ان کے لیے تیاری کرو قوت تیار کرو وہ رباط الخیل اور گھوڑے پالو ان کے لیے جو کر سکتے ہو قوت تیار کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قوت رمی خبردار قرآن نے جو قوت کہا ہے اس سے مران نشانہ بازی ہے یہ تمہیں سیکھنی چاہیے اگر ایک دکان پر دو بیٹے کام کرتے ہیں ان کو باری باری بھیجنا چاہیے وہ جا کر تربیت حاصل کر کے آئیں کافر سارے کے سارے اس آیت پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے ہندوستان اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو بھی تربیت دے رہا ہے اس کی ڈاکومنٹری بی بی سی کی ایک عورت نے وہاں خفیہ طریقے سے جا کر بنائی اور نشر کی معصوم بچے جوانی سے پہلے ان کو بھی عسکری تربیت دیتا ہے ہندوستان اور عورتوں کو بھی دیتا ہے اور ہم ابھی تک اپنے جوانوں کو نہیں دے سکے چھوٹا سا اسرائیل ان کے کسی بچے کا بچی کا شناختی کارڈ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک وہ تین چار سال کی عسکری تربیت حاصل نہ کر لے ان کا کوئی صدر وزیراعظم نہیں بنتا جس نے کسی نہ کسی مسلمان کو قتل نہ کیا ہو. امریکہ میں نشانہ بازی کے سینٹر پہاڑوں میں نہیں ہوتے بڑی بڑی مارکیٹوں میں دفتر کھلے ہوئے ہیں سنائپنگ سیکھو نشانہ بازی سیکھو ہم آپ کو پیسے لے کر سکھاتے ہیں اور جب کسی کو امریکی نیشنلٹی ملتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے اب آپ امریکی بن گئے ہیں آپ کو یہ سہولت حاصل ہوگی آپ کو یہ سہولت حاصل ہوگی اس میں تیسری چوتھی سطح یہ ہے کہ آپ پورے امریکہ کی چوین ریاستوں میں جہاں چاہیں کلاشن لے کر گھوم سکتے آپ کو اجازت کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے وہ اسلحہ بناتے بھی ہیں اسلحہ دنیا کو بیچ کر پیسہ بھی کماتے ہیں اپنی عوام کو بھی اسلحہ دیتے ہیں اور ان کے لوگ کتنی بار ایسے ہوا ہے کہ گن پکڑی اور ٹیچروں کو بھون ڈالا عوام کو بھون ڈالا بائیس قتل کر دیے تیس قتل کر دیے ان کو کوئی دہشت گرد نہیں کہتا اور وہاں کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ چونکہ لوگ اسلحہ کا غلط استعمال کر رہے ہیں اس لیے ویپن فری کیا جائے ملک کو ایسی بھی آواز نہیں اٹھتی وہ سکھانے کے لیے جگہ جگہ سینٹر بناتے ہیں کوئی آواز نہیں اٹھتی ان کے حمایت یافتہ یمن کے حوثی پوری ملک جتنی فوج بنا چکے ٹینک اور توپے ان کے پاس میزائل ان کے پاس ان کا نام کبھی کسی اخبار میں نہیں آیا تھا جب تک وہ قابض نہیں ہو گئے ہم نے کبھی ان کا نام ہی نہیں سنا تھا اور ہمارے پاس نہ کوئی ٹینک ہے نہ توپ ہے نہ میزائل ہے لیکن سب سے زیادہ نام میڈیا پر ہمارا مشہور کیا جاتا ہے اور چلو مشہور ہو گیا اور یہ ان کی سازش سے ہی لیکن کم از کم ہم بھی تو کچھ کریں ہم بھی تو تیاری کرتے ہمارا نوجوان اس کام کے لیے تیار نہیں اور یہ سہولت پوری دنیا کے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہے جو ہمیں حاصل ہے تیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں وہ اگر چاہیں بھی تو یہ تربیت حاصل نہیں کر سکتے سعودیا کے عمارات کے قطر کے بحرین کے کوئی مسلمان یہ سہولت حاصل نہیں کر سکتا زلفی کے علاقے میں میں تھا سعودیہ میں ایک سعودی مجھے کہتا ہے میں نے ریاض جانا تھا کہتا میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں سپیشل مجھے چھوڑنے کے لیے ریاض آیا جب جانے لگا تو رونے لگا میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے کہتے تیری قسمت پہ رشک کر رہا ہوں کہ تو پاکستانی ہے اور پاکستان جا سکتا ہے اور میں نہیں جا سکتا تمہارے عزیز بھائیوں اللہ تبارک و تارا کا حکم ہے وہ آئد الحمد تطا تم کو جتنی طاقت ہے تیار کرو اور اس کے بعد کمیاں پوری اللہ تعالیٰ خود کر جو طاقت ہے اس میں کمی نہ کرو جو کم ہے اس کا انتظار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ سارے مسائل حل ہو سکتے وہ <تصفح> لوگ ہم سے زیادہ پریشان حال تھے مکہ اور مدینہ کے مسائل زیادہ تھے دعوت اور جہاد کا کام کیا آٹھ سالوں میں مکہ فتح ہو گیا اور کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہا غربت تھی غنیمتوں نے پوری کر دی شادی نہیں ہو سک رہی تھی لونڈیاں مل گئیں پیسہ آ گیا شادیاں بھی ہونے لگ گئیں پیڑ پر پتھر باندھتے تھے وافر اناج مل گیا خوف و ہراس تھا کت آ گئی امن آ گیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرکل کو خط لکھا روم کے بادشاہ نے خط پکڑا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہتا ہے دیکھو آج ہمارے شہر میں کوئی عربوں کے لوگ آئے ہوں تو ان کو پکڑ کے لاؤ اتفاق سے ابو سفیان جو اس وقت کافر تھے رضی اللہ عنہ یہ اس وقت گئے ہوئے تھے ان کو پکڑ کر وہ لے گئے بادشاہ کے سامنے بٹھا دیا مترجم کو بلا لیا کہا کہ بتاؤ یہ جو نبی ہے یہ جو دعویٰ دعو کرتا ہے یہ اس کے ساتھی غریب ہیں امیر ہیں بولے غریب ہیں بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں کہتا ہے بڑھ رہے ہیں دعوت کیا دیتا ہے سچائی کی دعوت دیتا ہے پاک دامنی کی دعوت دیتا ہے کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ تھا بولے نہیں سب باتیں پوچھنے کے بعد قصہ لمبا ہے کہتا ہے یہ سب باتیں نشانیاں بتاتی ہیں کہ یہ سچا نبی ہے اور اگر میں اس کے قریب ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کر پی لیتا اور ایک دن آنے والا ہے میرے قدموں کے نیچے والی زمین کا وہ مالک ہوگا ابو سفیان کہتے ہیں میں اس کے دربار سے باہر نکلا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اتنا پھیل گیا ہے کہ زمانے کا امریکہ اس وقت جتنا آج بدماش امریکہ ہے اس وقت پورے علاقے میں جو بڑی قوت تھی وہ رومیوں کی تھی کہ وہ مدینہ میں ہے اور یہ یہاں بیٹھا تھر تھر کاپ رہا ہے تو جہاں جہاں آپ کی یلگار جاتی اس سے ایک مہینے کی مسافت آگے تک کے لوگ ڈر رہے ہوتے تھے نصر تو روب مسیح شہر اللہ تعالی نے مجھے ایک ایسا میزائل دیا ہے جو نظر نہیں آتا مگر وہ کام کر جاتا ہے میرا روب ایک روایت میں دو مہینوں کی مسافت ہے ایک یا دو مہینے کی مسافت چل چل کر انسان جہاں پہنچتا ہے وہاں کے لوگ بھی میرا نام سن کر کامتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا روب ہے اللہ تعالی نے اس کی کوئی نہ کوئی شکل آپ کو بھی عطا فرمائی ہوئی ممبئی پر مجاہدوں نے حملے کیے تین رپورٹیں امریکی کانگریس کے لوگوں نے تین رپورٹیں بنا کر کے دی کہ اگر وہ نیو یارک آ تو ہم نے کیسے دفاع کرنا ہے وہاں بیٹھ کر کام پر فرمایا وہ آگے تو رحبون ابھی ادب اللہ واد تم خالی تیاری کر کے بیٹھو اللہ تعالی تمہارے دشمن کے رو دل میں روپ ڈال دے واہرین کچھ <تصفح> ایسے لوگ بھی تم سے ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں وہ بھی تم سے ڈریں گے کراچی کا ایک تاجر آسٹریلیا گیا کہتا ہے ایک گھنٹہ مجھے ایئرپورٹ پہ روک کے رکھا حافظ سعید کون ہے جماعت دھابا کون ہے لشکر کون ہے یہی سوال کرتے رہے اور ایک گھنٹے کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑا تو کہنے لگے کسی کو مت بتانا کہ ہم نے تم سے کیا پوچھا ہے اب بتاؤ سے تمہارا کو لینا دینا ہے تو یہ حالت ہے اور اگر یہ نوجوان آج میری بات سن کر وعدہ کر لیں کہ ہم نے تیاری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کشمیر کو بھی آزاد کرے گا کشمیر کے ڈیم بھی آئیں گے اس کے پاور سٹیشن بھی آئیں گے پانی بھی وافر ہوگا عزتیں بھی بچیں گی مال بھی آئے گا پاور بھی ملے گی اور ربیعت جلال و کرام کے فضل سے روب آگے بڑھتا چلا جائے گا جیسے مکے کو فتح کیا تھا مدینے والوں نے ایسے ہم بھی وہاں سے آئے ہیں دوبارہ غزوہ ہند بپا ہوگا اور ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی آزادی کے یہ راستے بنیں گے اللہ تبارک ہمیں اپنے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق دے اما علیہ دے اما علیہ دے اما علیہ دے اما علیہ دے اما علیہ میں آ رہے نا